السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للّہ رب العلمین وسلاۃ وسلم اعلیٰ رسول الکریم وصحبه ومن وصحب و منصارہ الیوم الدین و سلم تسلیم اما بعد آج ہم انشاءاللہ صورت العراف کی آیت نمبر 171 سے 174 تک کی تفسیر لیں گے 171 سے 174 تک صورت العراف جو کہ قرآن کریم کی ساتویں صورت ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْتَ قُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكْنَا بَغْيًا مِن قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِ افتہون ولی اللہ و عز نتقنا جب الز اور جب کہ نتق ن ہم نے اٹھایا الجب الفوق ان کے اوپر فوق ان کے پہار اٹھایا وجنا تکنا اور جب ہم نے اٹھایا الجبل پہاڑ فوق ان کے اوپر کہ انّذن اور ایسے ہو گیا تھا ان پر جیسے کہ وہ سایبان ہو بادل ہو وضن اور ان کو یقین ہو گیا انّہ واقع وم بہم کہ وہ ان پر گر کے رہے گا گرنے والا ہے خدو معتعینہ کم بواہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ لے لو جو ہم نے تم کو دیا ہے بے قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وض ما و ہی اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے لعلکم لقم تتقون تاکہ تم مطقی بن جاؤ یا تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے بز اخذ ربک اور یاد کرو کہ جب لیا تے رب نے بنی آدم بنی آدم سے آدم کے اولاد سے منظوری ان کی پشتوں سے ضروریات ان کی اولادوں کو ان کی نسلوں کو نکالا ب اور ان کو گواہ بنایا اعلیٰ انفسہم اپنے آپ پر اپنی جانوں پر السط و اس بات پر کیا میں نہیں ہوں السط کیا نہیں ہوں میں بربی کم تمہار رب قالو کہا انہوں نے بلا کیوں نہیں شہید نہ ہم نے گواہی دی تقولو کہ تم یہ نہ کھو کہو یوم القیام قیامت کے دن اننا کنّا انہا ذغافرین انا کنّا کے بے شک تھے ہم انہاذا اس سے غافلین بے خبر تھے غافل تھے اوتقول یا کہو تم انما اشرك کا من قبل کہ شرک تو کیا تھا ہمارے بڑوں نے باپ دادا نے پہلے سے اکنہ ضروریتمباد اور ہم تو اولاد تھے نسلے تھے ان کے بعد آنے والی افاتحری کنا کیا تو پہنے ہمیں ہلاک کرتا ہے بیما فعل مبتلون اس کی بنیاد پر اس وجہ سے جو کیا ہے باطل پرستوں نے باطل والوں نے باقاعد علی کنوسل الایات اور اسی طرح ہم کھول کے بیان کرتے ہیں آیتوں کو ولام یرجن اور تاکہ یہ لوگ پلٹائیں صورت العراف کی آیت نمبر 171 سے 174 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے اور مات اللہ تعالیٰ عل نتا کا ہوں اور جب ہم نے نتاقا کا لفتی مانا ہے کس چیز کو زور سے کھینچ کر اس کو ہلا دینا اس کو نکالنا تو بنی عیسائیل کے واقعات چلتے آ رہے ہیں سابقہ آیات سے کہ جس میں ان کی مختلف طرح کی جو سرکشیاں تھیں بغاوتیں تھیں اللہ کی نافرمانیاں اور نبیوں کے خلاف ان کی نبیوں کی نافرمانیاں اور یہ چیزیں ان کا بیان ہوتا چلا آیا ہے تو ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ہی اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر ایسی ایسی چیزیں ڈالتا رہا ہے کہ جو رہتی دنیا کے لیے عبرت اور سبق ہوں اسی میں سے ایک یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی موس علیہ السلام کو تورا دے کے بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ اس طورات پر ہمیں پیرا ہوں تو بڑی عیسائیل اپنی سرکشی بغاوت کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول کرنے کے لیے انکار کریا کہ ہم قبول نہیں کرتے اس کو اور بلکہ جو السلام کے ساتھ جانے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے واقعی تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں تو اس طرح کی ان کی واہ یاد باتیں اور اللہ کی نافرمانی ہیں ان کی سرکشیاں اور بغاوتیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے عہد لینے کے لیے کیا کیا فرماتا اللہ تعالی عدن تقن الجب یاد کرو کہ جب ہم نے اکھاڑ کے کھڑا لا کھڑا کیا الجب پہاڑ کو یعنی کھینچ لائے جس طرح کہ کسی چیز کو کسی کے کھینچ کا نکالا جاتا ہے تو پہاڑ چونکہ اصل میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جتنا زمین کے اوپر ہے اتنا ہی زمین کے اندر بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو یہ طور پہاڑ تھا یا کوئی کوئی بھی پہاڑ تھا کیونکہ الجبل جو ال لگا ہوا ہے اس سے مراد جو ہے کوئی خاص پہاڑ ہے اور اس لیے اکثر علماء نے اس کا معنی یہاں پر تور لیا ہے اور دوسری آیتوں میں بلکہ اس کا لفظ بھی طور کا آتا ہے دوسری آیتوں میں اس کا لفظ بھی طور کا آتا ہے لیکن تور کا لفظی معنی ہی پہاڑ ہے چاہے وہ کوئی طور خاص ہو کہ جس پر موسا علیہ السلام اللہ سے بات چیت کی تھی یا کہ کوئی بھی اپنے پہاڑ کو تور کا نام دیا جاتا ہے تو مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے عہد لینے کے لیے اور ان کو ان کے اوپر ڈر خوف دہشت تاری کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا کہ پہاڑ کو زمین سے اٹھایا اور زمین سے اٹھا کر نہ تک ہم نے اس کو کھینچ کر لائے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر لایا الجب پہاڑ کو فوقا ہوں ان کے اوپر یعنی ان کے بستیوں کے اوپر پہاڑ کو لا کھڑا کیا اور پہاڑ ان کے اوپر کیسے ہو گیا کہ اللہ حضلۃ جیسے کہ صاحبان ہو بادل ہو یعنی بادل کی طرح پہاڑ ان کے اوپر آ کھڑا ہوا اور وزن نُ اللہ ہو اور ان کو یقین ہو گیا یہ پہاڑ ان پر گر کے رہے گا کہیں پہاڑ سر پہ کھڑا ہے اللہ اس کو لے آیا یہاں پر اور بڑی ساحل اپنی نافرمانیاں سرکشیاں بھی دیکھ رہے ہیں جانتے ہیں کہ کیا کچھ کر رہے تھے تو انہوں نے ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالی ہم پر یہ پہاڑ گرا کر ہمیں ابھی ہلاک کرے گا اور تباہ ہو جائیں گے تو فرمایا ان کو یقین ہو گیا اللہ واقع واقعم کہ وہ ان پر گر کے رہے گا غن کا لفظ اگرچہ گمان کے معنی شک کے معنی میں آتا ہے اکثر بیشتر لیکن سیاق و سباق سے بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ اس کا معنی وہاں پر شک نہیں گمان نہیں بلکہ یقین ہے کہ پہاڑ اگر سر پہ کھڑا ہے بادر کی طرح تو اس کے آگے نتیجہ کیا ہوگا یقینی طور پر گرے گا تیس اس لیے ان کو اس بات کے یقین ہو گیا کہ پہاڑ ان پر گرے گا اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اس وقت پھر دوسری جس طرح کے روایات میں ہے کہ وہ سجدہ میں پڑھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں یعنی کہ حکم ماننے کا تورات کے احکامات کو قبول کرنے کا تو جب انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا تو اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا خود ما آ تینہ کہ لے لو ہم نے جو تم کو دیا ہے بے قوتین قوت کے ساتھ یعنی ہم نے جو تورات میں تم کو احکامات دیے ہیں جو شریعت دی ہے اور جس طریقے سے تم کو اپنے دین پر چلنے کا حکم دیا ہے اس کو لو لیکن کس طرح لینا ہے بے قوت کے ساتھ قوت سے مراد کیا ہے کیا وہ جسمانی قوت ہے یا کہ قوت سے مراد جو ہے وہ معنیوی قوت ہے کہ جس میں کسی چیز کو لینے کے لیے اس کو اچھی طرح سیکھنا اچھی طرح معلوم کرنا اور اچھی طرح معلوم کر کے اس کو سمجھ کر اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونا حتیٰ کہ اس میں کوئی چیز بھی چھوٹ نہ جائے تو یہ اصل وقت مراد یہاں پر یہ مانا ہے یعنی یہ مطلب, مطلب نہیں کہ صرف تورات کو مضبوط ہاتھوں سے پکڑے بلکہ اللہ نے یہاں پر بھی اور دوسری آیتوں میں بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے اور صرف بنی ساحل ہی کیوں نہیں بلکہ دوسری لوگوں کو بھی مسلمانوں کو بھی اس بات کا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں جب آپ نے فتنوں کا گمراہیوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ ان فتنوں گمراہیوں سے بچانے والی تم کو کیا چیز ہے فعلی کم بسنتی و سنت الخلفا راشدین المحدین تمسو بہا و ابدو علیہ بن نواز <بِالنَّبَاجِز> کہ جب اس قطر فتن گمراہیاں ہوں گی تو ان فتن گمراہیوں سے بچنے کے لیے تم کو کیا کرنا ہوگا تم کو میری سنت کو اپنانا ہوگا اور میرے بعد خلاف راشدین کی سنت کو اپنانا ہوگا کیسے اپنانا ہے آفمات تمس و بہا تو اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس سے پہلی آیت پچھلی آیت میں بھی عیت نمبر ستر میں بھی اسی بات کا بیان ہوا ہے ودین مسسکون ابھیل کتاب کہ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں یعنی مضبوطی سے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ کا دین اس وقت تک اس پر چلنا ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک آدمی اس پر مضبوطی سے عمل پیرا نہیں ہوتا اور اسی لیے جب دین پر چلنے میں مضبوطی نہیں ہوتی تو یا تو آدمی ویسے ہی منافق ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کچھ حفصہ دین پر چل کر مرتد ہو کے پھر کافر ہو جاتا ہے اور با کا دین پر چلنے کو تو چل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے فسق و حجور اللہ کی نافرمانیاں بھی چل رہی ہیں یعنی وہی حال جو منافقوں کا ہے اس لیے اللہ کے دین پر چلنے کے لیے مضبوطی چاہیے قوت چاہیے کہ آدمی پورے عزم ارادے کے ساتھ پوری ہمت قوت کے ساتھ اور پورے دین کو لیتے ہوئے پورے دین کو سیکھتے سیکھتے سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا عیور الدینہ امن الخلوفِسلم کا آفا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو پورے داخل ہونے کا معنی کہ اسلام کا کوئی حکم تم سے چھوٹ نہیں نہ پائے اور جس حکم پر چلو اس پر اس مضبوطی سے چلو کہ واقعی اللہ کے لیے مخلص ہو وہ کر اللہ کے نبی کے سنت کو اپنا کر اس کے احکامات کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ اللہ کا حکم اس میں کیا ہے اور کس طرح میں کرنا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مضبوطی کے معنی میں آتی ہیں تو میں اللہ تعالیٰ خودو مات ناکمبا کہ لو ہم نے جو تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے لو مضبوطی سے لینے کا معنی کہ اس کو اچھی طرح سیکھو سمجھو پہلے اور پھر سیکھ سمجھ کر جو ہے اس کو اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو کہ اللہ کا کوئی حکم بھی چھوٹنے نہ پائے بد ما معافی ہی اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے یعنی اس کو سیکھو سمجھو اور اس پر غور و فکر کرو لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ یا متقی بن جاؤ دونوں ہی معنی لاز و ملزوم ہیں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ کیونکہ تقوی کا معنی ہی کسی بچنا ہے اور بعض اوقات لفی جو بچنے کا معنی ہے وہ استعمال ہوتا ہے تقوی کے لیے تو یہاں پر دونوں ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ کیونکہ انسان جب اللہ کے دین پر اللہ کی کتاب پر صحیح ایمانوں میں عمل پیرا ہوتا ہے تو اصل یہی تقوے کا رستہ ہے اور اس سے متقی بنتا ہے اور اسی طرح جب متقی بن جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے ہاں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے تو ہم یہاں پر کہیں کہ لال لقمت تاکہ تم مطقی بن جاؤ یہ معنی بھی آیت کے بالکل یعنی کہ مناسب ہے اور لال لقمت کون تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے تو یوں بھی تقوع ہی کے نتیجے میں ہوتا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ ان کو تو پر عمل پیرا ہونے کے لیے پہلی بات تو ان کو دھمکایا اور پہاڑ ان کے سر پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اگر تم نہیں مانتے تو پہاڑ ابھی تم پر گرتا ہے اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم بندوں کے ساتھ کہ بندے جب سرکشیاں کرتے ہیں بغاوتیں کرتے ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو چھوڑ سکتا ہے اور چھوڑتا بھی ہے بہت بہت سے حالات میں اللہ تعالیٰ بندوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے کہ جو کرتے ہیں کرتے چلے جائیں لیکن بعقات جب اللہ تعالیٰ کے کسی بندے پر یا کسی انسان پر خاص عنایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ غلط رستے سے بچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگرچہ پہلے سے ہو اس کو گناہی سے بچنے کے ساتھ طرح تعالیٰ کے انضامات کیے ہوئے ہیں جس کا ایت میں ذکر آئے گا لیکن مزید بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی نہ کو مار مارتا ہے اس کو کوئی تکلیف مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے گناہ کیا ہے اور حقیقت میں انسان جو بھی اس کے پرافت مصیبتیں آتی ہیں دنیا میں اس کی گناہ ہوئی اس کی غلطیوں کا نتیجہ ہے اور میں اوسابق میں مصیبت فہ با کا صبط عیدی کم وہ ان کثیر ماں تعالیٰ تعالیٰ جو بھی تم کو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں تمہاری اپنی کمائی ہے جو تم نے کیا کرایا ہے وہ آفوان کثیر اگرچہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کر دیتا ہے یعنی کہ جو بھی جہاں بھی غلطی کرو فوراً اللہ کی طرف سے مار پڑ گئی بلکہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو درگزر در کر کے چھوڑ بھی دیتا ہے یا بعقات وہ امتحان کے طور پر نمائش کے طور پر چھوڑ دیتا ہے تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو کہ اس کو یعنی کہ تنبی کرے اور گمراہی سے بچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عناد کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اوپر مصیبت ڈالتا ہے کو آفت بھیجتا ہے کو ایسی وارننگ دیتا ہے کہ جس سے اس کو عقل آ جائے سمجھ آ جائے اور وہ گمراہی کے رستے سے نکل کر ہدایات کی طرف آ جائے تو یہاں پر بری ساحل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے پہاڑ کو ان کے سر پر لا کھڑا کیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ تم پر گرتا ہے تو اور جب انہوں نے ماننے کا یا قبول کرنے کا عہد کیا تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے فرماتا ہے کہ خذو و ما آتے ناکم کہ ہم نے جو تم کو دیا ہے جو احکامات تم کو دیے ہیں ان کو مضبوطی سے لو اچھی طرح سمجھو اور مضبوطی سے عمل پیرا ہو اور مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کے اندر یہ بھی کہ زندگی بھر کا یہ وظیفہ ہو تمہارا اس پر استقامت سے چلنا ہے یہ نہیں کہ کچھ وقت کر کے چھوڑ دینا بلکہ مرتے دم تک اس پر چلتے اور قائم ودائم رہو بز ما معافی ہی اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے لا اللہ کیون کیونکہ یہی وہ چیز ہے کہ جو تم کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے اور اسی چیز سے تم کو تقوانے کی حاصل ہوتا ہے اس آج تک اللہ نے بنی شاعل کے واقعات بیان کیے اور ان کی مختلف طرح کی چیزوں کا بیان کیا اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ عموماً بنی آدم کے حوالے سے انسان اور آدم کے اولاد کے حوالے سے بیان فماتا ہے بضاخ رب و کام بنی آدم ام دہوریت ہوں بز اور یاد کرو کہ جب قرآن کریم میں جب بھی عز کا لفظ آتا ہے <coughs> یا اضاء کا لفظ اس میں عموماً معنی یہ ہوتا ہے کہ یاد کرو کہ جب یہ چیز ہوئی جب یہ واقعہ ہوا جب یہ حکم نازل ہوا یعنی جو بھی اس اس چیز کے چیز کی مناسبت ہے تو اس کا اس کا لفظ جو ہے وہ وہاں پر کسی چیز کے واقع ہونے کی یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ یاد کرو کہ جب اخذ رب کا رب رب رب نے لیا من بنی آدم آدم کی اولاد سے من ان ان کی اپیٹھوں سے در ریتہ ان کی اولادوں کو ان کی نسلوں کو نکالا وہ اشحد احمٰ اور ان کو گواہ بنایا ان کے اپنے آپ پر ان کی جانوں پر خود کو ہی ان کو گواہ بنایا کس چیز پر گواہ بنایا الس تو بے <بی> ربی <ربکن> کم کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں کالو بلا سبھی نے کہا کہ کیوں نہیں بھلا کے معنی کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے شہیدنا ہم نے اس بات کی گواہی دی اب یہ اس کا معنی کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جب بنی آدم کی یعنی آدم کے اولاد سے ان کی نسلوں کو نسلوں کو نکالا ان کی پیٹھوں سے اور ان کو گواہ بنایا ان کے اپنے آپ پر اس بات پر گواہ بنایا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور سبھی نے اس گواہی کا اقرار کیا ایک تو تفسیر جو عموماً فصری نے کی ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور با صحابہ تابعین سے وارد ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ عہد و پیمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد سے نکل لیا جب ان کو آدم کی پشت سے نکالا اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں آدم کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا اور ان سے عہد و پیمان لیا ان کی پش سے ان کی عہد کو پش نسل جو بھی پیدا ہونے والی قیامت تک ان کے اولاد تھی ان کو نکالا اور ان کے سامنے ان کو بکھیرا اور آمنے سامنے ان کو کھڑا کر کے اللہ نے اس بات کا عہد لیا آلس تو بربی کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سبھی نے کہا کہ کیوں نہیں کو تو ہی ہمارا رب ہے تو ابن عباس عدی اللہ الماتے ہیں کہ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر نازر کیا تھا تو عرفات کے میدان میں ان کی پشت سے ان کی اولاد کے تک پیدا ہونے والی کو نکالا اور ان سے اور آدم کے ہوتے ہوئے آدم کے سامنے ان سے اس بات کے عہد لیا یہ حدیث یا یہ اثر حدیث نہیں کہیں گے کیونکہ ابن عباس ردی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اگر چند کے اعتبار سے صحیح ہے تو لیکن اس میں علماء افماتے ہیں کہ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ جو یعنی کہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے عہد لیا یا آدم کی اولاد سے کی پوش سے ان کے اولاد کو نکالا تو یہاں پر جو الفاظ کا الفاظ ہیں وہ اس معنی کے مترادف یا اس معنی کے مطابق نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا افماتہ ہے کہ ممبنی آدم کہ آدم سے نہیں بلکہ آدم کی اولاد سے پشت کو نکالا پھر تاکید کی آگے ظہور ہم ہم کا لفظ جمع کرے استعمال ہوتا ہے ان کی پیٹھوں سے نہ کہ صرف آدم کے پیٹھ سے پھر آگے ضروریات ہم آگے مزید بھی تیسری چیز کہ ان کی اولادیں نکالی ان کی نسلیں نکالی یعنی پتہ چلتا ہے کہ آدم کے پشتے نہیں بلکہ آدم کی اولاد سے پشتیں نکالی ان کی نسلیں نکالی ان کے پشتوں سے ان کی نسلیں نکالی تو وہ اشحدہ ہم اعلیٰ یہاں پر بھی ان کو گواہ بنایا اپنے آپ پر تو یہ ضمیریں جو ہیں یہ الفاظ جو ہیں اس معنی کی تائید نہیں کرتے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ آدم کی اولا آدم کی اولاد کو نکالا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جمع کے سیرے سے ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے نہ کہ مفرد کے سیرے سے اور دوسری یہ بھی چیز کہ یہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ آدم کی اولاد کو ان کے سے نکالتے ہوئے لیا ہے کیا یہ عہد کسی کو یاد ہے ہاں کہنے والا کہے گا کہ اگر یاد نہیں تو اللہ نے اس کو یاد دہانی کریے اپنے رسول و نبیوں کو بھیجا کتابیں نادر کیں تاکہ وہ عہد یاد آئے لیکن ابن کثیر ہم تو اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ایک مومن مسلمان تو ممکن ہے کہ نبی رسول کے اس یاد دہانی کو قبول کرے لیکن ایک کافر جو نبی کو مانتا ہی نہیں ہے ایک کافر جو نبی کا ویسے ہی منکر ہے تو کیسے جو ہے ہم اس کافر کو کہیں کہ نبی تم کو وہ عہد یاد دلانے کے لیے آیا ہے نبی وہ تو نبی کو مانتا ہی نہیں ہے اس لیے یعنی اگر آج کسی سے بھی پوچھا جائے کافر ہو یا مومن ہو کہ ایسا بھی شخص کو نہ ہو کہ تم کو تمہیں کوئی عہد یاد ہے کہ تم کو اللہ نے کسی وقت بھی جب تمہاری روح پیدا کی تھی آدم علیہ السلام سے تم کو نکالا تھا تو تم کو تم سے کوئی اس طرح کا عہد لیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں میری عبادت کرنا میرے ساتھ کوئی شرک نہ کرنا تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ مجھے کوئی ایسا عہد یاد ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کیا ہو تو بات کر رہے تھے نہ تو الفاظ کے لحاظ سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے اور نہ ہی عقلی طور پر جو لوگوں کی حقیقت اور صورت حال ہے اس لیے دوسرا معنی جو محقق علماء نے کیا ہے اور وہ علماء یعنی کہ صحابہ آبیم بھی ہیں اور ان کے بعد جو محقق علماء ابن تعمیر رحمۃ اللہ علیہ ابن قیم ابن کثیر اور ابن ابن حنفی اور اس طرح موجودہ دور کے جو علماء ہیں شیخ ابن صادی ابن, ابن عثیمین وغیرہ انہوں نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ کیا کی ہے کہ اس سے مراد کو خاص وہ عہد نہیں کہ جو آدم علیہ السلام کو ان کے سے ان کی نسل کو نکال کر لیا ہو بلکہ جس طرح کے آیتوں کا یا الفاظ کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ صرف آدم نہیں بلکہ آدم کی اولاد سے تو یہ عہد پھر وہ عہد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کے دل میں فطرت ڈالتا ہے اس کو پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہر انسان کو پیدا کرتے ہوئے اس کی فطرت میں جو توحید کی اللہ کی عظمت کی ایک اللہ کی وحدانیت کی جو اللہ نے دلیلیں رکھی ہیں تو اس عہد سے مراد عہد ہے وحد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جی سرماتۂ ہے شمس میں فلحمہ فجو رہا و کہ اللہ انسان کو بناتا بھی ہے پیدا بھی کرتا ہے اور پیدا کرنے کے ساتھ اس جان کو اس انسان کو جو ہے اس کی برائی تکوا نیکی برائی دونوں کے رسے اس کو دکھا دیتا اس کو سمجھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی پشتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کے اندر ہی یہ فطرت رکھ دیتا ہے یعنی فطرت ڈال دیتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے اور اسی اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اس کے سوا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا اور یہ ہے انسان کے اپنے اوپر گواہی خود کی اور اس چیز کو بھی اللہ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے صورت حامم سجدہ یا فصیرت کے آخری یاد میں اللہ تعالیٰ کیا ماتے ہے صن آیا فل آفاق وفی انفسم حتب اللہ الحق کہ ہم ان لوگوں کو آفاق یعنی کائنات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے اپنی عظمت کی اپنی توحید کی وفی انفسم اور حتیٰ ان کے اپنے آپ میں بھی تو انسان پہلی بات تو اللہ نے اس کی فطرت میں یہ توحید رکھی ہے اور پھر خود اپنے آپ کو اگر دیکھے کہ وہ کیسے پیدا ہوا ہے اس کو کس نے پیدا کیا ہے اور اس کے جسم کے اندر یہ باریک نظام جو چلا دیا ہے اور ہر چیز اپنا کردار ادا کر رہی ہے جسم کے اندر یہ کس نے چلایا ہے کس نے رکھا ہے تو بتاتے خود انسان اللہ تعالیٰ جس طرح دوسری آزماتا ہے بھلے انسان و عالیہ ہی کہ انسان خود ہی اپنے آپ پر جو ہے وہ بصیرت رکھتا ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ یعنی کہ وہ کیا یعنی کہ وہ کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور کس نے اس کو بنایا ہے اور کس طرح سے وہ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے تو بات کر رہے تھے کہ انسان بذاتے خود ہی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھ دی ہیں اسی چیز کو سور و دریات میں لاترماتا ہے اور فی العرد آیات الموقین او فی انفس کم افالاۃ کہ زمین میں اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے طرح طرح کی نشانیاں ہیں وفی اور, اور صرف زمین آسمان میں نہیں بلکہ تمہارے اپنے آپ میں بھی تمہارے اپنے جسم کے اندر بھی تمہاری اپنی ذات کے اندر بھی بہت بڑی اللہ کی قدرت کی اللہ کی عدمت کی اور اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں افال تب تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو اور یہ وہ نشانیاں کہ جو ہر عام و خاص ہر عالم جاہل کے سامنے ہیں کائنات کی نشانیاں بھی کائنات اتنی بڑی پھیلی ہوئی کس نے بنائی ہے کیا کسی کے بغیر بنانے کے بن گئی ہے یا کوئی بنانے والا ہے اور بنانے والا ہے تو کون ہے کیا وہ بنانے والا ایک ہے یا زیادہ ہیں؟ ہاں کائنات اس بات کی دلیل بھی ہے کہ وہ بنانے والا ایک ہی ہے کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو اللہ تماتا ہے کہ لفاظت دتا تو یہ کائنات برباد ہو جاتی نہ چلتی ہم تو دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ملک کے اندر دو مقابلے کے برابر کے سیاستدان حکمران کھڑے ہو جائیں لیڈر بن جائیں تو ملک کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو اگر کائنات کو چلانے کے لیے ایک رب سے کوئی زیادہ رب ہوتے ایک خالق سے کوئی زیادہ خالق ہوتے تو کائنات کیسے چلتی تو اس لیے ان کے کائنات کا اس طرح سے موجود ہونا اور اس انداز سے اس کا چلنا اللہ کے وجود کی دریل بھی ہے کہ اللہ موجود ہے اور اللہ نے اس کو بنایا ہے اور نہ کہ اللہ کے وجود کی بلّ بلکہ اللہ کی وحدانیت کی دریر ہے کہ صرف وہ ایک اللہ ہی ہے جو سبھی کر رہا ہے کیونکہ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا تو کائنات جو لاکھوں اربوں سالوں سے جب سے اللہ نے بنائی ہے اس وقت سے اس باریکی کے نظام کے ساتھ چل رہی ہے ایسا چلنا ممکن نہ ہوتا ایسے نہ چلتی تو اسی طرح انسان کے بتاتے خود اس کا جسم بھی کیسے بنا ہے اور یہ اس کے انسان کبھی کبھی غور کرے اور اسی قرآن قرآن کریم میں جگہ جگہ اس چیز کا ذکر ذکر ہوا ہے یا اللہ صُنکن تم فیر باصیفہ انخلاقرا کمن طرابن صُمہ من الفاطً سرتحج کی آیت اور اس طرح دوسری آیتوں بھی اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اور کچھ نہیں انسان اپنے آپ پر غور کرے کہ کیسے اس کو بنایا گیا ہے کیسے بنا ہے پانی کا ایک قطرہ اس قطرے سے خون بنتا ہے خون سے آگے لوتھرا بنتا ہے لوتھرے سے آگے اس کا جسم بننا شروع ہوتا ہے ہڈیاں بنتی ہیں اس کے اعضا بنتے ہیں اور پھر ایک انسان کے شکل میں دنیا میں آتا ہے بولتا چلتا پھرتا طاقت قوت رکھنے والا طرح طرح کے سوچے فکرے یہ ساری چیزیں کیا ایسی ہو گئی ہیں بغیر کسی کے کرنے کے ایسے خود بخود انسان بن رہا ہے جس طرح کے جاہلوں کا اور مرحدوں کا انداز رہا ہے انہیں الحیات و نت دنیا نموت و لحایا یہ تو صرف دنیا کی زندگی ہے کو مر رہا ہے کوئی زندہ ہو رہا ہے یعنی پیدا ہو رہا ہے کوئی جا رہا ہے کہ ایسی بات ہے نہیں ایسی بات نہیں بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا انسانوں کو پیدا کرنے والا اور انسانوں کے اندر یہ ساری صلاحیتیں رکھنے والے کوئی ذات ہے تو انسان بذات خود ہی اس کی جسم ہی اس کا وجود ہی اللہ کے وجود پر اللہ کے وحداریت کی الگ سے دلیل ہے اس سے پہلے کہ جس طرح نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں توحید رکھی ہے اور جس فطری توحید کے بارے میں قرآن کریم بلّہ نے اس کا بیان کیا ہے ماتحفا عقی مجھ کر دین حنیفہ فطرت اللہ سے علیہ اللہ تعالیٰ مات میں کہ اپنے چہرے کو اپنے آپ کو واقعی وجہ کرے دینی اللہ کے دین کے لیے اس کو جکا لو اس کو اپنے قائم کر لو حنیف یکسو ہو کر اللہ کے دین کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہو کر فطرت اللہ الطی فتح الناس علیہ یہ وہ فطرت ہے توحید کی اور صحیح ایمان کی سچے عقیدے کی جو اللہ نے فی فطرت رکھی ہے لوگوں میں فتح الناس صاحہ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ماں منولود اللّہ ردعال کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش جو ہے فطرت توحید پر ہوتی ہے توحید ایمان پر ہوتی ہے لیکن پیدا ہونے کے بعد اس کا ماحول معاشرہ اس کو بگاڑتا ہے فا باباہو یہ ہی اور یونسرانی ہی او یو ہم ماں باپ ہیں یہودی ہے تو بیٹے کو یہودی بنا دیا ماں باپ عیسائی ہیں تو بیٹے کو عیسائی بنا دیا مجوسی اور دین پر ہیں تو بیٹے کو بھی اسی دین پر لگا چلا دیا جس سے جو ماں باپ کا دین ہوتا ہے یا ماحول معاشرے کا دین ہوتا ہے اور دوسری حدیث میں اللہ ہے حدیث قدسی سے میں انیخلق تو عبادی خناف اک کہ میں نے اپنے بندوں کو سبھی کے سبھی کو ہی توحید پر پیدا کیا ہے لیکن پھر کیا ہوا وہ انط ہوں شیطین فجط علط لیکن شیطان ہیں کہ جو جنہوں نے انسانوں کو جو ہے ان کے دین سے بہکا دیا ان کو گمراہ کر دیا اور اسی وغیرہ مہماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور ایسے ماحول میں ایسی جگہ پر پیدا ہو کہ جہاں پر کوئی بھی اس کے آس پاس اس کی سوچ فکر اس کے عقیدے ان کے ان چیزوں پر کوئی اثر انداز ہونے والی چیز نہ ہو اور یہ اثر انداز ہونے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں انسان ہوتے ہیں کہ اگر فرد کرو کو آدمی کسی جنگل صحرا میں پیدا ہو کہ جہاں پر کوئی انسان نہ ہو کہ جو انسان اس بچے کو پیدا ہونے والے بچے کے اوپر کوئی فکری طور پر عقلی طور پر علمی طور پر کو اس کو خاص کو تعلیم دے خاص ذہنیت دے خاص سوچ و فکر دے ایسی چیز کوئی نہ ہو یعنی فرض کرو کوئی جنگل میں پیدا ہوا جانوروں کے درمیان اور وہیں پر پلتا بڑھتا رہا تو علم ہیں کہ وہ آدمی بڑا ہو کر بچہ بڑا ہو کر جو ہے وہ اللہ کی توحید پر ہوگا کس لیے کیونکہ یہ وہ توحید ہے کہ جس پر اللہ نے بچے کو پیدا کیا تھا اگر اس کی فطرت کو کوئی تبدیل کرنے والی چیز اس کے ساتھ نہیں آتی اس کے اوپر تو اس کا مطلب کہ اپنی فطرت پر باقی رہے گا اور توحید پر رہے گا لیکن ماحول معاشرہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پھر تبدیل ہوتا ہے اور اگر کفر کا ماحول ہے تو جس طرح کا کفر کافر ہے کافر اس کا ماحول ہے اسی طرح وہ بھی کافر بن جاتا ہے تو یہ ہے اس عہد سے مراد جو اس عیات میں ذکر ہوا ہے کہ وہ اہد جو اللہ نے بندوں سے ان کی فطرت میں رکھ کر ان سے لیا ہے ان کی فطرت میں چیز رکھی ہے اور وہ فطرت ہی ان کی اس پر گواہی دیتی ہے بذات خود انسان اس پر گواہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی اس کے کی لیے کیا ہے اور یہ گواہی اگر کو کہے کہ زبان سے تو نہیں ہے تو گواہی ضروری نہیں کہ صرف زبان سے ہو بعض اوقات زبان سے ہٹ کر جو عمل کی گواہی ہے حال کی گواہی ہے وہ زبان سے بڑھ کر ہوتی ہے اللہ توبہ میں مشرقین کے بارے میں مایا ما کا انلمشرقین ایمر مساجد اللہ شاہدین بال قفر کہ کافروں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے مستقوں کو آباد کریں اپنی کفر پرفر پر گواہی ہوئے تو کیا کوئی کافر کہتا تھا کہ میں کافر ہوں ابو جہل نے زبان سے کہا تھا کہ میں کافر ہوں ایسا نہیں کہا لیکن ان کا حال ان کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کافر ہیں اور اس رسولت لاد میں اللہ تعالی انسان کے نئے کا بیان کرتے ہوئے کیا فماتا ہے کہ بے شک انسان اپنی رب کا بڑا ہی نہ شکرہ ہے اور انّا اللہ اعلیٰ علیہ شہید اور یہ خود اپنی ناشکری پر گواہ ہے ورنہ کوئی انسان نہیں کہتا کہ میں بڑا نہ ہوں لیکن اس کا حال اس کا زبان سے بعض اوقات کہنا کہ کچھ بچا نہیں بس مارے گئے اور اس طرح سے دل سے کہ اللہ کی کسی نعمت کا اعتراف نہ ہونا عملی طور پر اللہ طرح کی نعمتوں کو ان ان کے برخلاف چلنا یہ سارے کیا ہے یہ سارے اللہ کے نعمتوں کے ناشکری کے انداز ہیں تو اسی بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات زبان سے صرف کسی چیز کا نہیں بلکہ انسان کی جو حالت ہے وہ اس چیز کو زبان سے بڑھ کر بیان کر رہی ہوتی ہے تو یہاں پر گواہی جو ہے انسان کے حال کی وہ جس انسان جس حال پر پیدا ہوتا ہے جن حالت مراحل سے گزر کر دنیا میں آتا ہے یہ حالت اس کی بتاتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ایک اللہ ہے ایک رب ہے کہ جس کا انسان کو اعتراف کرنا ہے اس کی عبادت کرنا ہے اور اس گواہی کی بنیاد پر علماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی رسول نبی کو نہ بھیجتا اللہ کوئی کتاب نازن نہ بھی کرتا اور پھر کو اگر شرک کرتا اور اللہ کی نافرمانی کرتا تو اللہ تعالیٰ کو پورا حق تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے اللہ اس کو عذاب دے کیونکہ اللہ نے اس انسان کی فطرت میں ہی یہ توحید رکھی ہے اور اپنے, اپنے رب ہونے کا یہ ایمان جو ہے اس کے دل میں رکھ دیا ہے اس کی فطرت نے ڈال دیا ہے اور فطرت نے ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اندر اس کی نشانیاں پیدا کر دیں طرح طرح کی اس کی نشانیاں رکھ دی کہ جو اس کے پتہ چلے کہ واقعی انسان کو پیدا کرنے والی کو ذات ہے اور آس پاس پھیلی ہوئی کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نشانی رکھ دی جو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی اللہ تعالی کے ایک ہونے کے دریر ہے وہ ایک صحرا کا رہنے والا بدو کیا کہتا ہے کہ اسما ادا تو ابراج کہ آسمان جو ستاروں سے بھرا ہوا ہے مل ارد تو فجاج اور زمین جس میں پہاڑ وادیاں ہیں ول بہار ادا تو امواج اور سمندر جو ٹھاٹھے مارتے موجوں کے ساتھ بہہ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے آگے کیا کہتا ہے کہ سبھی چیزیں کیا ایک اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں نہیں ہیں یعنی اگر قرآن کسی نے نہ بھی پڑھا ہو کسی نے حدیث نہ بھی سنی ہو وہی کسی نے نہ بھی سنی ہو کہ وہی کیا ہوتی ہے صرف آس پاس کی کائنات پر غور و فکر کر لینے سے ہی اس کو اللہ کی معرفت پہچان ہو جاتی ہے اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم اللہ نے اس چیز کا بہت زیادہ بیان کیا ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو عدمت کی نشانیاں ہیں اللہ کے توحید کی جو دلیلیں ہیں ان کو ایک نہیں بلکہ جگہ جگہ ذکر کیا سینکڑوں آیات میں اس کا بیان کیا کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے اللہ کے ربی پر ایمان نہیں لاتے کم از کم اپنے آپ پر کبھی غور کرو کہ تم کہاں سے آئے ہو تمہارے جسم کے اندر بیشمار جو یہ سارے نظام چل رہے ہیں کس نے چلائے ہیں اور پوری کائنات جو تمہارے آس پاس پھیلی ہوئی ہے ان کو کون اس کو کون چلا رہا ہے کبھی اسی پر غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ واقعی کو رب ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے اس کی عبادت کرنا ہے تو بات کر رہے تھے کہ البا کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی یعنی کہ اللہ تعالیٰ رسول نبی نہ بھی بھیجتا اور کوئی آدمی شرک کرتا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو آداب دینے کا پورا حق رکھتا تھا کیونکہ اللہ نے بندوں کی فطرت میں توحید کی نشانیاں رکھتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم کیا ہے کہ اللہ نے انہیں توحید کے نشانیوں پر اتفاقی کیا بلکہ بندوں پر مزید حجت قائم کرنے کے لیے اللہ نے نبی رسول بھیجے کتاب نازر کی ماتا اللہ تعالیٰ مما کرنہ معذبینہ حتیٰ نہ رسولا کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کہ جب تک ہم کو رسول نہ بھیجیں حتیٰ کہ دنیا کے اندر بھی قوموں کی ہلاکتیں تباہیاں کب ہوئی ہیں کہ جب نبی رسول آئے ہیں ورنہ ایک قوم ممکن ہے سینکڑوں سال تک اپنے کسی کفر شرک میں رہی ہو اور اللہ نے ان کی پکڑ نہ کی ہو لیکن جب نبی رسول آتا ہے قوم کو سمجھاتا ہے اور ان کو اللہ کا سچہ دین سناتا ہے لیکن قوم ہے کہ آگے سے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اس کی مخالفت اور اسے رغردانی کرتی ہے ہاں یہ وہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے کا ہے تو جس طرح دنیا کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تاریخی طور پر کہ اللہ نے کسی بھی قوم کو بغیر کسی صاحب کا وارننگ کے رسول نبی بھیجے بغیر ہلاک نہیں کیا تو قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ یہ کہے انسان کو کہ میں تیری فطرت میں توحید رکھی تھی تو کیا اس توحید پر نہیں چلا بلکہ اللہ تعالیٰ ماہ فرمائے گا ماذا عجب تو من المرسلیم قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ اللہ تعالیٰ فطرت کے حوالے سے سوال نہیں کرے گا بلکہ جس چیز کے جس چیز کے ذریعے لوگوں پر حجت قائم کی گئی ہے اس کا سوال کرے گا اور حجت کس کے لیے قائم ہوئی ہے حجت قائم ہوئی ہے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا ان کی بات کہاں تک مانی قرآن کے ساتھ کیسے چلے تو یہ اصل حجت ہے تو بات کر رہے تھے کہ اگرچہ فطرت میں ہی اللہ نے انسان کے توحید رکھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس توحید کو یاد دلانے کے لیے اس فطرت کو جگانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا کتابیں نادل کی کہ تاکہ اگر کوئی کسی ماحول معاشرے کی وجہ سے گمراہ ہوتا بھی ہے تو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں غلط ہے گمراہی ہے اللہ میں اپنے فرماتے ہیں کہ اصل تو فطرت انسان کی یہی ہے کہ توحید کی ایک اللہ کی عبادت کی ایک اللہ ہی کو اپنا رب ماننے کی اور اسی کی عبادت کرنے کی لیکن بعض اوقات انسان جب اس کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے اور دل دماغ پر طرح طرح کے غلط افکار اور سوچیں چھا جاتی ہیں تو پھر انسان کی یہ فطرت بدل جاتی ہے یہ انسان کی فطرت بگڑ جاتی ہے اصل فطرت سلیم ہے صحیح ہے جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن آس پاس کے افکار اور سوچیں اور یہ چیزیں یہ ہیں جو اس فطرت کو بگاڑتی ہیں اور جب فطرت بگڑتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آدمی غلط کام کو بھی صحیح کر صحیح سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اگر ہندو کسی مورتی کی پوجا کر رہا ہے اس کے سامنے سر ٹیک رہا رگڑ رہا ہے کوئی مشرق کسی درگاہ کے اوپر اپنے سر رگڑ رہا ہے تو کیا اس کی فطرت میں لائیں توحید نہیں رکھی تھی رکھی تھی توحید لیکن آس پاس کے ماحول معاشرے نے اس کی اس فطرت کو بگاڑا آس پاس کے سوچ فکر اس کے دل دماغ پر غالب آئے تک اس کا سوچ فکر اس کی بگڑی اس کا دماغ ٹیڑا ہوا دل اس کا ٹیڑا ہوا اور اب جو ہے وہ اس اپنے حقیقی مالک کو رب کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے سر ٹیکتا ہے وہاں پر ماتھے رگڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی صحیح اور یہی سچ ہے لیکن کب ہوتا ہے یہ کہ جب دل ٹیڑے ہوتے ہیں یا فطرتیں بدل جاتی ہیں اس کے بارے میں ہم سنو و تفین پڑھتے ہیں کلّران علیٰ قلوب کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا آپ ہیں کہ زنگ کیسے چڑھتے ہیں کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو دل پر سیان نقطہ پڑتا ہے اگر توبہ طائب ہو جائے تو سیان نقطہ بٹ جاتا ہے دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر ایک گناہ کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو سیان نقطے پڑھتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ دل اندھا کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور جب اندہ کالا ہوتا ہے تو پھر کیا ہے آدمی کو کی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے بلکہ اس کے عام کا نیکی برائی بن جاتی ہو اور برائی کو نیکی نظر آتی ہو اور یہ وہ کیفیت ہے جو آج بہت سے لوگوں کی نظر کہ جن کی فطرتیں بگڑی ہوئیں پلٹی ہوئیں تو ان کو دین کی نیکی کی بات توحید کی بات سننا گوارا نہیں ہوتی نہ اچھی لگتی ہے بلکہ اس کے سن کر ان کے چہرے بگڑتے ہیں دل سکڑتے ہیں اور جب کفر و شرک کی بات ہوتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں تو یہ اسی فطرت کے بدلنے اس کے بگڑنے کا اس کا نتیجہ ہے تو ماتا اللہ تعالیٰ کے حضرت بات کر رہے تھے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصل جو عہد لیا ہے وہ اس چیز کا عہد ہے کہ جو انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ پیدا ہوتے ہوئے ہی اس بچے کے اندر اللہ نے یہ فطرت رکھتی ہے کہ تی رب اللہ ہے اور اس بات اس کی گواہی ہے چاہے گواہی اس کی زبان سے نہیں ہے یہ گواہی اس کی کس سے ہے اس کے یعنی اس کے حال سے ہے اس کے حال سے گواہی دے رہا ہے کہ واقعی اللہ ہی میں رب ہے مایاب ادا خطرب کو یاد کروں کہ جب تی رب نے لیا من بنی اعظم بنی اعظم ادم, آدم،, آدم کے اولاد سے نکالا منظوری ان کی پیٹھوں سے نکالی دریات ان کی نسلیں دریا کے میں نسل ان کی نکالی اور اشہد ہم اور ان کو گواہ بنایا ان کے اپنے آپ پر ہی کس چیز پر گواہ بنایا کس چیز کے لیے گواہ بنایا الس تو بھی میں تمہارا رب نہیں ہوں یعنی صرف اپنے رب ہونے کا ان سے عہد کروایا اور ان سے اس بات کا اقرار کروایا کالو بلا کہ سبھی نے کہا کہ بلا کیوں نہیں تو ہی رب ہے شہید نہ ہم نے اس بات کی گواہی دے دی کہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم تیرے اس کسی کی عبادت نہیں کریں گے انتقول یوم القیامت انا کننا انہا غافرین کہ تم کہ یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے تھے غافل ہم اس سے بے خبر تھے تو اللہ تعالیٰ اس بے خبری کو دور کرنے کے لیے فطرت میں توحید ڈال دی انسان کے اپنی ذات کے اندر توحید کی نشانیاں پیدا کر دی آس پاس بھری ہوئی کائنات کے اندر طرح طرح کی نشانیاں پیدا کر دی اور پھر مزید اس کی یاد دھانی کے لیے اللہ نے نبی رسول اور کتابیں نازل کر دیں تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے خجتے قائم کرنے کے انداز سارے تمایا کہ انتقل تم یہ نہ کہو کہ کے دن یوم القیامت کے کے دن یہ نہ کہو انا انہاد عافرین کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے اور ہم نے تیری عبادت کرنا ہے کہ تاک یہ نہ کہے اوتقول و انام عشر کا آبا من قبل و کنّا ضروری تم امبا یا تم اندھی تقلید کو حجت بنا لو کہ تم یہ کہو انما اشرق آبا من قبل کہ شرک تو ہمارے بڑو باپ دادوں نے کیا تھا ہم سے پہلے بکنظمباد اور ہم ان کے بعد آنے والی ان کے اولادیں ہیں ان کی نثریں ہیں اور ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو بڑے کرتے ہیں چھوٹے بھی وہی کرتے ہیں حالانکہ یہ کوئی قیا کلیہ یا یہ کو فارمولہ دین کا کو عقل کا فارمولہ نہیں ہے کہ جو بڑے کریں چھوٹے وہی کریں عقل کا فارمولہ یہ ہے کہ دیکھو سوچو کون جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے اس کو اپناؤ اور کون جو کر رہا ہے غلط ہے اس کو چھوڑو یعنی کہ جو بڑے کرتے ہیں ہم بھی وہی کریں گے اور لیکن ہر زمانے کے جاہلوں کا ہر زمانوں کے گمراہوں کا یہی ان کا ان کی حجت رہی ہے انجد نہ آبا ان اعلیٰ عماں اور اننا اعلیٰ جیسے بہتر اللہ ماتالس و میں کہ ان جاہل لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رستے طریقے پر پایا تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی پر چلنے میں ہماری ہدایت ہے تو اس لیے یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے فلسفہ عقل کا نہیں ہے یہ بے وقوف جاہلوں کا فلسفہ ہے کہ تم یہ کہو کہ ہمارے بڑے باپ دادا انہوں نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کے اولاد تھے یعنی ہم نے اگر شرک کیا ہے تو ہوں یعنی ہمارے بڑے باپ دادوں کی وجہ سے ہے حالانکہ اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے کہ وہ خود سوچے دیکھے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے اور حقیقت میں اگر اس نقطہ نظر کو دیکھا جائے اس چیز كو جائے تو آدمی لوگ دنیاوی طور پر دیكھتے سمجھتے ہیں کہ بڑے جو کرتے تھے وہ غلط تھا ابھی یعنی ہمیں کوئی اور چیز سمجھ آئی ہے تحقیق سے ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ چیز اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہے تو بڑوں کا طریقہ چھوڑ کر ان کے طور طریقے چھوڑ کر وہ وہ چیز اپناتے ہیں جس کو جو ان کو صحیح نظر آتی ہے اور دنیاوی طور پر خصوصاً آج کے جو ٹیکنالوجی کا ترقی کا دور ہے اس کے ہم اس میں ہم کو یہ کھل کر ہی ہمارے سامنے چیز واضح نظر آتی ہے کہ بڑوں کے طور طریقے کیا تھے کام کاج کے کھیتی باڑی کا کام کیسے کیسے کرتے تھے آج کھیتی باڑی فصلیں اگانے کا کام کیا وہ ان کی طرح ہو رہا ہے جو بڑے کرتے تھے بڑوں کے تیاد کے کیا انداز ہوتے تھے آج کیا وہی انداز ہیں یا اس میں بہت ساری اور نئی چیزیں آ ہیں جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے یعنی کہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے یا زیادہ یعنی کہ مال حاصل ہوتا ہے اور اس طرح کی زندگی کے ہر میدان کے اندر زندگی کے ہر میدان میں ہر شعبے میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کس طرح سے اپنے بڑوں کے جو طور طریقے تھے دنیا کمانے کے دنیا چلانے کے گھروں کو بنانے کے فرد کرو زمینیں آباد کرنے کے کھیتیاں اگانے کے سارے وہ طور طریقے کس انداز سے بڑوں کے طریقے چھوڑ کر اپ نئے طریقے اپنائے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے آسان ہے اور اس میں فائدہ زیادہ ہے تو جب ہم دنیا کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ بڑوں کا طور طریقہ ان کے زمانے کے لحاظ سے تھا لیکن ابھی ان کے ان کی مزید چیزیں معلوم ہوگی تو پتہ چلا کہ بڑوں کا طریقہ ایسا نہیں ایسا غلط تھا یا اس میں وہ فائداری تھا جو ہم طریقہ اپنا رہے ہیں تو ہم دنیاوی طور پر ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں تو دینی طور پر عقیدے کے لحاظ سے ہمیں کہ یہ چیز کو سمجھنے آتی کہ دیکھیں کہ بڑے جو کرتے تھے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے غیر اللہ کو پکارنے جیسے ان کے لیے نیازی کرنے اس طرح کے بدعات اور شرک جو کرتے تھے بڑے کیا دیکھیں کیا وہ صحیح ہے غلط ہیں نہیں, یہاں پر دین کے جب بات آتی ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں پھر اندھی تقلید سامنے آتی ہے کہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے ہم بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا بیان کیا یہاں پر ان, ان کے جاہلوں کی حجت بیان کی ہے وہ حجت کیا ہے کہ نما عشر کا آباؤنا من قبل کہ شرک تو ہمارے پہلے بڑے باپ دادوں نے کیا تھا وہ کننا ضرورت بادہم اور ہم تو ان کے بعد آنے والی ان کی نسلیں ہیں یعنی جس طرح وہ کرتے تھے ہم نے وہی وہی کیا تو جرم ہمارا نے ان کا ہے افاتحلی کناہ بیما فع المجرمون علامات ہے کیا وہ کہتے ہیں کیا کہ تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس اس پر وما فعل المبتلون کے جو باتل پرستوں نے کیا ہے ان کے ان کی وجہ سے ہم دیتا ہمیں یعنی کہ آپ دیتا ہے ہمیں ہلاک کرتا ہے اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ان جاہلوں کا ان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بڑے باپ دادا جو ہے اس جاہل جہال کے ذمہ دار تھے اگر صدا ملنی چاہیے تو ان کو ملنی چاہیے ہم تو صرف ان کے بعد آنے والے ان کے نسلیں تھیں اور جس طرح انہوں نے کیا ہم نے اس کو اسی طرح کر دیا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اللہ ہے کہ اس میں قصور تمہارا نہیں بلکہ تم پورے کے پورے قصور وار ہو اسی اگلیات میں کیا فرمایا بقا کرفصل الیاتی بلالم یور اور اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیتوں کو ایک چیز کو پورے کھلے انداز سے واضح طور پر ہم بیان کر دیتے ہیں کہ کسی کو یہ الجھاؤ نہ رہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا رب کون ہے مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں اپنے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے ہاں انسان تھوڑا سا غور و فکر کر لے اپنی ذات پر ہی کائنات میں ہی تو پتہ چل جائے گا کہ رب کون ہے اور اس کی عبادت کس طرح سے کرنی ہے اور بڑوں کو باپ کو دلی بنا کر اندھی تقریر اللہ تعالیٰ کے حجت چلنے والی نہیں ہے کیوں چلنے والی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے پہلے بات تو فطرت میں توحید رکھی فطرت میں ایمان رکھا اور انسان کے اپنی ذات کے اندر جو ہے توحید کی نشانی رکھ دی دوسری چیز تیسری چیز کائنات کو بھر دیا اپنی نشانیوں سے اپنی توحید سے توحید کی نشانیوں سے اور چوتھی چیز کہ پھر اس کو یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے اور پانچویں چیز کتابیں نازل کی اور پھر عقل اور دماغ دیا ان سبھی باتوں کو جانچنے کے لیے کہ ان ساری دلیلوں و حجتوں کے بعد کو اگر کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا تو صرف اس کی ہردرمی کا انداز ہے اور یہ ہردرمیاں اللہ کیا چلتی تو اس میں مات اللہ تعالیٰ کہ, کہ تم یہ نہ ہو کیا ہو قیامت کے دیں کہ ہمیں ہمیں تو پتہ نہیں چلا ہمیں بڑے باپ نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد آنے آنے نسلیں ہیں تو ہمیں ان کے جرم کی وجہ سے ہلاک نہ کر اللہ ماتا بقدار کا نوفس اور اس طرح ہم کھول کھول کے واضح بیان کرتے ہیں آیتوں کو بلا اللّہ تاکہ حجت بھی قائم ہو جائے اور تاکہ یہ لوٹ بھی آئے ادھر لوٹ آئیں اللہ کے دین کی طرف اللہ کے توحید کی طرف کہ جس کو چھوڑ کر شرک کی طرف نکلے ہیں اللہ کی فرمرداری چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی پر لگے ہیں تو تاکہ نافرمانیوں کو شرک و بداد کو گمراہیوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹیں اللہ کے دین کی طرف توحید کی طرف لوٹیں بلا اللہ تو ہم نے یہ چیزیں حجتیں اسی لیے بیان کی ہے تاکہ حجت بھی قائم ہو جائے اور تاکہ یہ اپنے سچے دین کی طرف توحید کی طرف پلٹ بھی آئے تو آج کی آیتوں کا یعنی کہ اس موضوع کا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر ہر لحاظ سے حجت قائم کی ہے توحید کی فطرت اس کے دل دماغ میں رکھتی ہے اس کے لیے طرح طرح کی نشانیاں اس کے جسم کے اندر رکھتی ہیں پوری کائنات کو اس کی نشانیوں سے بھر دیا ہے اور مزید اس کی تاکید کرنے کے لیے نبی رسولوں کو بھیجا ہے عقل و سمجھ دی ہے اس کے بعد جو ہے کسی کو اس بات کا ادھر نہیں کہ مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ہے اور یہاں پر ایک اہم مسئلہ آتا ہے وہ عقیدے اور توحید کے اندر جہالت کا کیا عقیدہ توحید میں جہالت ادھر ہے تو بعض تو کہتے ہیں کہ اس میں جہال تو ادھر نہیں بات کہتے ہیں جہالت ادھر ہے لیکن جو صحیح تفصیل ہے وہ یہ ہے جس طرح کہ شاہ خبر الصب اللہ ہیں کہ اگر تو آدمی کسی ایسے ماحول معاشرے میں ہو کہ جہاں پر اس کو کوئی صحیح بات بتانے والا کوئی سمجھانے والا کوئی ذکر کرنے والا ملا ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو جس طریقے سے وہ چل رہا ہے اس سے اس کو کو بدلنے کے لیے اس کی طرف اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کو سوچ فکر کرنے کا کوئی موقع آیا ہے تو ایسا شخص جو اس طرح کے ماحول میں پلنے بڑھنے والا زندگی گزارنے والا وہ تو ممکن ہے کہ معدور ہو کہ نہ تو اس کو پتہ ہی چلا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے اس کو کوئی نہ کسی نے بتایا ہے نہ کوئی ایسی آواز اس سے آس پاس سنی ہے کہ میں جو وہ کر رہا ہے اس کے خلاف بھی کوئی چیز ہے اور نہ ہی اس کو کوئی ایسا واقعہ اس کی زندگی میں پیش آیا ہے کہ جو اس کو ان کے ان چیزوں پر سوچنے سوچنے کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے مجبور کرے تو اگر اس طرح کی صورتحال حال ہے تو یہ تو معذور ہے معذور ہونے کا معنی یہ نہیں کہ جنتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا قیامت کے دن امتحان لے گا ان کا امتحان ہوگا آدمائش ہوگی اور دیکھا جائے کہ کون ان میں سے صحیح اختلاستہ اختیار کرتا ہے اور کون غلط راستہ اختیار کرتا ہے اور اگر لیکن اگر آدمی ایسے ماحول معاشرے میں ہو کہ جہاں پر علم ہے اور آس پاس حق بات کہنے والے موجود ہیں حق کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اس کے کال میں پڑتی ہیں کہ واقعی ہی میں جو کرتا ہوں یہ شرک ہے یہ غلط ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے توحید اس کے خلاف علاوہ چیز ہے تو یہاں پر آنکھیں بند کر کے دل پر تارے لگا کے تعصب کے پردے چڑھا کے پھرتا رہے ہاں یہ کوئی ادھر نہیں ہے یعنی اس طرح کہ ہمارے خصوصاً آج کے دور میں شاید ہی کوئی دنیا کا خطہ ایسا ہو کہ جہاں پر کوئی انسان بسنے والا ایسا ہو کہ جس طرح جس تک جو ہے اسلام کی کو حق کی توحید کی دعوت یا یہ لفظ نہ پہنچا ہو یہ, یہ لفظ اس نے کلمات نہ سنے ہو ورنہ خصوصاً ہمارے ملکوں میں پاک و ہندوستان کے اس طرح کے ملکوں میں جتنا بھی کو جاہلانا ماحول کیوں نہ ہوگا کہ جہاں پر آدمی پیدا ہونے سے لے کر اسی ماحول میں رہا ہے لیکن اس ماحول میں بھی توحید کی آوازیں یعنی کہ پیدا ہوتی ہیں اور توحید کے آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں لوگ دیکھتے سنتے ہیں کہ واقعی ہی ان کے خلاف ہی بات کر رہا ہے تو یہاں پر آنکھیں بند کر کے چلتے رہنا یہ کو ادھر حجت نہیں بلکہ یہ یہ جہالت ہے یہ طرح طرح کا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے تو بات کر رہے تھے کہ یہ جہالت جو ہے ادھر نہیں ہے ایسے ماحول معاشرے میں کہ جہاں پر انسان کو حق بات سنائی دیتی ہو یہ حق بات کو وہ سیکھ سکتا ہو سمجھ سکتا ہو تو اس وہاں پر اس کے لیے فرد ہے کہ وہ صحیح بات کو سیکھے اور سمجھے دوبارہ دیکھیں آج کے آتے ہیں وہ ادن تک نل اور جب ہم نے اٹھا کھڑا کیا پہاڑ کو فوق ہوں ان کے اوپر کہ انّا حودالتن کہ جیسے کہ وہ ہو کو بادل ہو وضن ہوا کے عمب اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے گر کے رہے گا خذو مَ آتے ناکم ہم نے ان کو حکم دیا کہ لو جو ہم نے ان کو کو دیا ہے قوت مضبوطی کے ساتھ بزقرو معافی ہی اور یاد کرو جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس میں دیا گیا ہے لاء القُم تاکہ تم مطق ایک بن جاؤ یا اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ باختہ ربک اور یاد کرو کہ جب تیر رب نے لیا ممبنی آدم آدم کی اولاد سے منظور ان کی اور پشتوں سے ان کی پیٹھوں سے ہم ان کے اولادوں کو نکالا اشہد ہم اعلا اور ان کو گواہ بنایا ان کے اپنی ذات پر السو بے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا سبھی نے کہا کہ کیوں نہیں؟ شہيد نہ ہم اس کے گواہ بن گئے یوم قيامہ کہ تم یہ نہ كہو قیامت کے دن ان نہ کن نہ ہم تو اس سے بے خبر تھے ہم کو تو پتہ نہیں تھا او اوتقور یا یہ کہو انما انا اشرقا آبا اَ نا قبل قبل کے شرک تو ہمارے بڑے باپ دادوں نے پہلے سے کیا تھا اور کن ناظر یا تم بادہ اور ہم ان کے بعد آنے والی ان کے اولادیں ہیں نسلیں ہیں افتوحلی کو نا بافا المبتلون کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس وجہ سے جو ہمارے باطل پرس لوگوں نے کیا ہے ان یعنی ان کے باطل کی پداشت کہ ان کے جرم ہم پر ڈالتا ہے بداری کا نفسل اور اسے ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیتوں کو ولا اللہ یرجن اور تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں اللہ کی طرف لوٹ آئیں بارک اللہ فیکم ہوں مزرک اللہ خیر صلی اللہ وسلم علیہ نبینا محمد